اصل صلی اللہ صحمد محمد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح باقی تمام سو سامع برادران خان سب کچھ واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر تین سو چھیانوے اٹھتیس ہے اور ہمارے سلسلے برس جو ہے ابراد فتحیہ میں جو ہے اول ملک الجبار سے پہلے ملک الجباء شروع ہونے سے پہلے دو مقدمہ ہے ایک مقدمہ مطلق ہے ذکر اللہ کو یاد کرنا درج اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت ثباب اجر اس حوالے سے اب لوگوں کچھ کچھ احادیث کا ترجمہ اور لوگوں کو پہنچا رہا تھا اس میں ابھی تک جو ہے آٹھ حدیث کا ترجمہ پہنچا جا چکا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنے کے کیا فائدہ انسان ہمیشہ یاد الہی میں رہے اللہ سے اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے دل کو معمور رکھے کبھی بھی اللہ کی یاد سے خود کو غافل نہ رکھے کوئی نہ کوئی اس اعظم اس کی زبان پہ اس کے دل میں رہے دل میں اس کا تصور رہے ہاں جی؟ اس کا جو ہے خیال رہے اس کا یاد رہے ادراک رہے زبان پر جو ہے وہ اس کو اس کو یاد کرتے رہیں جاری رہے تو اس کے ثواب اور اجہر جو ہے میں آپ لوگ کو اس سلسلے میں کچھ عادیث نو حادیث کا تجمہ حدیث کا ترجمہ پہنچا چکا ہوں ابھی نواں حدیث اس سلسلے میں اللہ کو مدلا یاد کرنے میں اللہ کو یاد کرنے میں یاد الہی میں مصروف رہنے میں ہر وقت ہر مقام ہر منزل پہ اللہ کو دل میں ہنج یاد رکھنے میں زبان پہ اس کی ذکر جاری رہنے میں کیا ثواب اور عجل ہے تو نواں دس جو پیارے نبی مکرم صلی اللہ نے فرمایا نواں حدیث اس سلسلے میں اگر ایک آدمی جو ہے روپیا پیسہ تقسیم کرے ارے نبی فرماتا ہے اگر ایک آدمی روپیا پیسہ تقسیم کرے صدقہ خیرات کی صورت میں اور ایک اللہ کی یاد کرے اور مسلط دل اللہ کو یاد کرتے رہے تو ذاکر کا مرتبہ اس مالدار سے افضل ہے اللہ نے فرمایا ذاکر کا اللہ کو مسلسل حلو سے دل سے آجزی کے ساتھ یاد کرتے رہنے والے کا مرتبہ اس مال خرچ کرنے والے سے ہنج افضل ہے یہ حدیث بھی جو ہے کتاب جنت کے خزانے صفحہ نمبر ترانوے پہ حدیث نمبر چھ سو چودہ ہے اور انہوں نے یہ حادیث سنت کی مشہور و حدیث کی کتاب تبرانی سے نقل کیا ہے حدیث نمبر دس جو ہے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علسن فرمایا ایک عورت نے ارض کیا پیارے نبی سے کہ اللہ پیار نبی مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے یعنی یہاں وصیت بےمانی نصیحت ہے ہاں جی تاکیدی نصیحت کو بھی عرب وصیت کا لبت استعمال فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اس نے کہی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے توشاد فرمایا گناہوں کو چھوڑ دینا ہاں جی گناہوں کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے ہاں ایک تو ظاہر ہجرت ہے انسان کو ایک جگہ پہ زندگی تکلیف میں ہو گیا ذرا مسلمان اس کے دین کی حفاظت مشکل ہو گئی تو وہاں سے دین کی حفاظت ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر یا زندگی ایک جگہ پر عذاب بن گیا تو وہاں سے خود کو بھی بچوں کو سکون دلانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری نسبتاً آرام دہ جگہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور جو ہے خاص طور پر جو ہے دین کے حفاظت کے لیے اور ایک وہ ہجرت کیا ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہجرت ہے وہ یہ ہے گناہوں سے ہجرت ہے گناہوں سے دور بھاگنا ہاں جی گناہ دیکھ کر دور بھاگنا گناہ کا تصور تک اپنے ذہن میں نہ آنے دینا گناہ کرنا چھوڑ گناہ کا تصور تک ذہن میں نہ آنے دینا تو پیار نبی فرمایا پہلا یہ ہے کہ نشاد فرمایا گناہوں کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے دوسرا فر نصد یہ فرمایا فرائض کی حفاظت بہترین جہاد ہے فرائض اللہ نے جن چیزوں کو ہم پر واجب اور فرض کر دیا جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہیں زکوٰۃ ہے حج ہے ہاں جی اور یہ سارے روزہ ہے سیام کے یہ سب فرائض میں سے والدین کے حقوق ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہمارے پر واجب اور لازم کرا دیا اور اور بھی بہت سے فرائض واجبات ہیں جو بندے مومن پر اللہ کی طرف سے واجب ہیں تو پر نبی فرمایہ فرائض کی حفاظت بہترین جہات ہے اللہ نے جو ہم پر فرض کیا جو احکامات اس کو پابندی سے بجا لاتے رہنا اس میں کسی قسم کوتا کوتاہی پیش آنے نہیں دینا یہ بہترین جہات ہے پھر تیسرا نقطہ فرمایا ذکر الہی سے بڑھ کر یعنی ہمیشہ یاد الہی میں رہنا دل میں اللہ کو ہمیشہ یاد رہنا ہاں جی زبان پہ اللہ کا یاد رہنا ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو اللہ کے نگاہ میں محبوب بنانے والی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ہاں جی ایسا واب جو ہے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو اللہ کے نگاہ میں محبوب بنانے والی نہیں ہے تو یقینی بات ہے بندہ جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے ہاں جی, بندہ اللہ کو اس کے رحمتوں سے اس کے عصمِ عظم سے یاد کرتے ہیں تو اللہ اس بندے کو اپنی رحمتوں سے اپنی شفقتوں سے اپنی عطب سے اپنے لطف و کرم سے یاد کرتے ہیں اور اس کو اپنی حیف امان میں رکھتے ہیں اس کا اور زیادہ خود سے قریب کر دیتے ہیں اور اس کے توفیقات میں پھر اور اضافہ ہو جاتا ہے وہ اللہ سے اس طرح نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے تو حرمایہ پیار نبی نے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو اللہ کے نگاہ میں محبوب بنانے والی نہیں ہے یہ حدیث بھی جو ہے اچھا کتاب جنت کے خزانے صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 615 ہیں یہ بھی انہوں نے کتاب تبرانی سے نقل کیا ہے جو کہ حدیث کی بڑی کتاب ہے اس کے بعد جو ہے ایک تفصیلی حدیث نسبتاً ذکر الہی کے فضلت کے بارے میں ہاں جی نسبتاً تفصیلی حدیث ہے. اللہ کے سب ان کو سنیں ذہن میں رکھیں ذہن نامی اور ضد کے فضلت کو سمجھیں اللہ نے پاک مسئلہ کے صوفیہ مامین اور بادشاہ اس پاک مسئلہ کے لیے بہت سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے انتہائی جامع انتہائی مقدس عظیم ازکار سے نوازا ہے وہ اذکار جو عیمہ علیہ السلام سب سے پہلے خود پیارے رسول نے پھر آئیمہ نے پھر اولیائی کرام جنہوں نے ان وظائف کو پڑھ کے اعلیٰ روحانی مقامات تک پہنچا ہے وہ وظائف ہمیں ورثے میں ملا ہوا ہے لیکن ہم خود اپنے سنے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں اوراد صوفیہ پڑھنے والے نرواشی دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہاں اوراد فتح صبح کی نماز کے بعد پڑھنے والے کتنے مرد اور خواتین ہیں جو کہ اللہ کے آصما الحوسلہ سے لبریز پُر ہے یہ اس اعظم اور اور اسی طرح جو ہے اوراد اشریا اور اسی طرح جو ہے پانچ واد کے اوراد خمسہ اور اس کے علاوہ کتنے تصویحات ہمیں دیے ہوئے ہیں تو ہمیں ہماری چوبیس گھنٹہ یاد علاج سے معمول رہنے کے لامے ارد وظاہر دیے ہوئے وہ بھی سب مستند ورد وظاہر دیے ہوئے بات یہ ہے کہ ہم ان سے فیض حاصل کریں فیض حاصل کریں ہم ان مستند فیوضات کو چھوڑ کر سارے دو نمبری لوگوں کے پیچھے پر جاتے ہیں اور وہ آپ کے مال کو بھی لوٹتے ہیں اور آپ کے عزت کو بھی لوٹتے ہیں اور آپ کو حسرت دنیا والا آخرت میں ڈال دیتے ہیں حضرت امیر کبر سید اللہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ہاں ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے وید وضاحب میں ہمیں ہاں ہر شخص سے اور ہر ایک سے جو ہے ہر مسالک سے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے بس صرف ہم نے خود کو مصروف رکھنا ہے ہم نے ان سے فیض لینا ہے حضران میں تو عدیث نمبر گیارہ جو ہے یہ بھی مدلا کے ذکر کے بارے میں ہے اللہ کے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ابل غور سے سنیں اور اس کو اس سے فیض حاصل کریں اور خود کو ذکر الٰی کے لیے خود کو جو ہے آمادہ کریں ذہنی طور پر اللہ کے کچھ فرشتے ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں زمین پر ہیں جی ذکر لاہی کی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جیسے ہمارا اوراد فتھیہ کی مجلس ہے آشریہ کی مجلس ہے خمسہ کی مجلس ہے صوفیہ فتح کی مجلس ہے جس میں ہم سب مل کر جہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان اورادوں کو پڑھتے ہیں ہمتیں کچھ فرشتے پہ میں اللہ کے کچھ فرشتے ذکر اللہ کی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور جس جگہ ذکر کے مجلس دیکھتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں یہ فرشتے مجلس ختم ہونے کے بعد جب یہ فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں تو حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ایک ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں تیری پاکی اور بزرگی کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہوتا ہے کیا اہل مجلس نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا اگر دیکھ لیں تو کیا کریں فرشتے عرض کرتے ہیں تیری عبادت اور پاکی کا ذکر اور بھی کثرت سے کرنے لگیں گے ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ مانگتے کیا ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں الہی جنت طلب کر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ انہوں نے جنت آج تک نہیں دیکھی حضرت حق کا تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے فرشتے اشتہارس کرتے ہیں اور بھی زیادہ رغبت کا اظہار کرتے پھر ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے یہ لوگ پناہ مانتے ہیں اپنے دعاؤں میں فرشتے اشتہار کرتے ہیں الہی دوزہ سے پناہ مانتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے دوزا کو دیکھا ہے فرشتے اشتہار کرتے ہیں انہوں نے دوزا کو نہیں دیکھا ارشاد ہوتا ہے اگر دوزا کو دیکھتے تو کیا کرتے ارس کرتے ہیں اور زیادہ دوزا سے پناہ مانتے ہیں. اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں یہ ذکر لاہی کہ آپ لوگ صاحب سنیں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان تمام اہل مجلس کو بخش دیا میں نے ان تمام اہل مجلس کو بخش دیا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے الہی فلاں شخص اپنے قص و ارادے سے اس مجلس میں نہیں آیا تھا یعنی وقت ارادے سے ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو صرف ایک مجموعہ کو کو شریک ہو گیا. بلکہ وہ ایک مجمع کو شریک ہو گیا تھا بلکہ وہ اس مجمع میں ایسے شریک ہوتے وہ تو صرف وہ تو صرف اس مجمع میں شریک ہو گیا تھا ارشاد ہوتا کہ اہل مجلس یہ قدر مبارک لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ جی ذکر کے قد سے نہیں بیٹھا یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذرا ہم بھی دیکھیں بول کے آگے بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو گناہوں سے ان کو ہاں جی ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے دیں اللہ نے ان کے کی برکم کا گواہ رہو کہ ان تمام عالم مجلس کو میں نے بخش دیا تو اس بندے کو بھی بخش دیا اب بچنے کے بعد کیا گو جنت مان رہے تھے ان کو جنت اللہ دے دے گا جہنم سے پناہ مان رہے تھے جہنم سے ان کو بچا لے گا تو یہ عزیزہ نگرامی اس ذکر کے کتنے بڑی فضلت ہے ہاں یہ حدیث جو ہے جنت کے خزانے کے سفر نمبر میں پہ حدیث نمبر چھ سو سولہ ہیں انہوں نے اس کتاب میں اس کو بخاری شریف سے نقل کیا ہے اس کے علاوہ جو ہیں حدیث نمبر بارہ جو ہے آپ لوگوں سے راوی کہتا ہے پیارے نبی سے نقل کرتے ہوئے ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہتا ذکر الہی کرنے والوں کے ایک حلقہ پر ہاں جی راوی کہتا ہے ذکر الہی کرنے والوں کے ایک حلقہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لائے اس روح میں آپ تشریح لائے اور دریاف کیا راب نے یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو ہاں جی لوگ ذکر کے لئے مجلس بنا کے حلقہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا آپ وہاں تشریح لائے اور دریافت کے یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے کی حمد دو صنع بیان کرنے اور اس کے احسانات یاد کرنے کو جمع ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو ہاں اللہ کو قسم دیتے ہوئے پوچھا کیا وہ واقع سچ مجھ اس لیے بیٹھے ہو کیا اللہ کے کی حمد و صنع کریں تو انہوں نے ارض کیا ہماری غرض صرف یہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگاتا بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس مجلس کے لوگوں پر حق تعالی فخر و مباحت کا اظہار کر رہا ہے جو اللہ کو اس طرح یاد کریں ہیں تو ان پر اللہ تعالی فخر و مباحت کریں اور جن گرم آپ یہاں سے دیکھیں ذکر الہی اللہ کو یاد کرنے میں مختلف طرقوں سے اولادوں کے صورت میں ہاں جی تلاوت کلام کے صورت میں وہ بھی ذکر ہی کے اندر آتے ہیں اور ارد وظاہر کے صورت میں ہاں جی غور و فکر کے صورت میں اللہ کو یاد میں رہنا اللہ سے غافل نہ ہونا ہمیشہ یاد اللہ میں رہنا ہاں جی کوشش کریں باوجود رہے انسان ہمیشہ باوضو رہے اور یاد اللہی سے کبھی غافل نہ رہے تو یہ عظیم ثوابات کا آپ مالک ہو جائے گا یہ حدیث بھی جو ہے جنت کے خزانے کے سوا نمبر چھ چورانوے پر ہیں حدیث نمبر چھ سو ستارہ ہیں انہوں نے یہ حدیث صحیح مسلم سے نقل کیا ہے تو اجین گرامی یہ ابھی تک عالوں کو میں نے بارہ احادیث کا جو ہے ترجمہ پہنچایا ہے ابھی دو تین حدیث اور مدلا کا ذکر کے بارے میں ہیں اور انشاءاللہ وہ اللہ وہ کو پہنچانے کے بعد پھر خد اللہ جو کہ افضل ذکر ہے اس کے ثواب اور اجربی بھی انشاءاللہ اللہ تھوڑا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو ملک الجموار ایک ایک جو ہے عبارت کی تھوڑی مختصر توضیح ہم دیتے چلیں گے تاکہ ان مقدس دعاؤں سے ہاں جی بمعارفت ان کو پڑھیں اور کچھ نہ کچھ فیض حاصل کریں میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہاں جی ہمیشہ یاد الہی میں رہنے کی توفیق دے اور پل پل کے لے اللہ سے اپنے دل کو غافل نہ رکھے بجاہ محمد والد طاہرین اللہ ماء اللہ محمد وال